السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ میری آواز آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو اور خصوصاً حسان بھائی کو ماشاء ان کی آواز سنتا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے پکوڑے یاد آ جاتے ہیں اور معلوم نہیں کیا, کیا مجھے یاد آ جاتا ہے جی اور بہت دنوں کے بعد ملاقات بھی ہوئی ہے میرا خیال ہے یہ بھی روم چھوڑ کر بھاگ گئے تھے الحمدللہ رب العالمین <coughs> اب پھر سے آنا انہوں نے شروع کر دیا میں نے میں بہت دفعہ روم میں آیا ہوں لیکن حسان بھائی روم میں نہیں ہوتے تھے <coughs> <coughs> تو اب میرا خیال ہے کہ درس حدیث کی طرف چلتے ہیں کیا <coughs> خیال ہے اجازت ہے جی الحمد لله الحمد لله وكفى وسلامنا على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما السائل فلاتا انهر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 یا رسول اللہ, اللہ گرامی قدر آج بخاری شریف کی کتاب الوہی کی حدیث نمبر پانچ کا درس جو ہے وہ شروع کر رہا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق گرامی قدر سب سے پہلے حدیث کی عبارت سماعت فرمائیے گا اور پھر انشاء اللہ بفضل ہی تعالی اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا عبد ثنا ابد قال اخبرنا عبداللہ الله قال یونس عند ظہری و حد بشر بن محمد قال حدثنا ثنا عبد الله کالا اخبرانہ یونس ومعمر محمر عن نحبہ عنصری اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدرسه يدرسه القران فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله گرامی قدر یہ یہ تھی حدیث کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے گا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور آپ بہت زیادہ سخی رمضان المبارک میں ہوتے جبکہ آپ سے جبریل امین علیہ السلام ملاقات کرتے تھے اور وہ رمضان المبارک میں ہر رات آپ سے ملاقات کرتے تھے اور آپ کے ساتھ قرآن کریم، آپ کے ساتھ رمضان،, رمضان المبارک میں قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے یقیناََ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں کھلی تیز ہوا اسے عموم نفع سے زیادہ سخی تھے یہ حدیث کی اصل عبارت اور اس کا ترجمہ تھا اور اس حدیث میں آٹھ راوی ہیں جن کے نام میں پہلے عرض کر چکا ہوں سب سے پہلے جو راوی ہیں ان کا نام ہے ابدان یہ عبداللہ بن عثمان ابن حیلہ بن ابی رواد میمون ہے اور مسلم بخاری نسائی نے کسی راوی کے ذریعے ان سے روایت کی ہے سات اور چھتر برس کی عمر میں دو سو بائی ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے ابدان ایک جماعت کا لقب ہے یہ ان میں سے بڑے تھے ابن طاہر نے کہا کہ انہیں ابدان اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کی کنیت ابو عبد الرحمن اور نام عبداللہ ہے اس طرح ان کی کنیت اور نام دونوں جمع ہو کر ابدان ہوئے یعنی دو ابد ایک ابو عبد الرحمن کا عبد اور دوسرا عبداللہ کا عبد اور دونوں کا تصنیہ ابدان ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ صحیح طرح ہے اور اس کے دوسرے راوی جو ہے ان کا نام ہے عبداللہ بن مبارک بن واغ حنزلی اور آپ حدیث کے امام ہیں اور آپ کی جلالت اور امامت اور تقوی اور سخاوت اور عبادت پر سب کا اتفاق ہے آپ سکہ راوی ہیں اور حجت ہیں اور طبقات کے اعتبار سے آپ تباہ تابی ہیں اور آپ کے والد ترکی اور حمدانی مملوک تھے جبکہ کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ ایرانی تھی آپ 113 ہجری میں پیدا ہوئے اور 181 ہجری رمضان المبارک میں فوت ہوئے ایک غزوہ سے واپسی میں عراق کے مقام پر جو فرات کے کنارے پر ہے آپ کا انتقال ہوا اس نام کا کوئی اور راوی سہا میں سہا میں نہیں ہے اس کے تیسرے جو ہیں وہ یونس بن یزید کرشی ہیں اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام تھے آپ نے زہری سے حدیث کی سماعت کی ہے اور لیس نے ان سے روایت کی ہے جب زہری شام میں جاتے تو انہی کے پاس ٹھہرتے تھے اور جب مدینہ منورہ کا سفر کرتے تو یونس ان کے ہمراہ ہوتے تھے آپ سن ایک میں آپ فوت ہوئے ہیں اور اس کے چوتھے راوی جو ہیں وہ ہیں امام زہری رحمت اللہ علیہ آپ کا نام ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبد اللہ بن شہاب بن عبد اللہ بن حارث ابن زہرہ بن کلاب زہری مدنی ہیں آپ کا یہ پورا نام ہے شام میں آپ رہائش پذیر, پذیر تھے آپ مشہور تابعی ہیں اٹھارہ سے زیادہ صحابہ سے آپ نے سماعت کی ہے امام لیس رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں نے زہری سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا عمرو بن دنار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آپ حدیث میں بہت مضبوط تھے ان کے نزدیر درم و دنار کی قدر گوبر کے برابر بر بھی نہ تھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تاریخ میں ذکر کیا ہے آپ نے انہیں ان دونوں قرآن حیبت, ان دنوں قرآن حفظت کیا کہ علماء ان کی جلالت اور امامت اور ہفت اور تکان اور ضبط اور عرفان میں متفق ہیں آپ شام میں ایک سو ہجری میں سترہ رمضان المبارک کو بہتر سال کی عمر میں وفا فوت ہوئے ہیں اور اس کے پانچویں راوی جو ہیں وہ بشر بن محمد مروضی ہیں اور آپ دو سو چوبیس عیزری میں فوت ہوئے ہیں ابن حبان نے انہیں ثقات میں ذکر کیا ہے علامہ عینی نے کہا ہے کہ بشر بن محمد مرضیا کا عقیدہ رکھتا تھا اور اس پر صرف ابن حبان نے توسیق کی ہے یہ اپنی طرف سے عرض کرتا ہوں کہ ابن حبان توسیق میں थोड़ा متسا ہے یعنی بغیر سوچے سمجھے بھی یہ اے اے اس کی توسیع کسی کی توسیع کرنے میں متصاہل ہے اور اس کے چھٹے راوی جو ہیں معمر بن راشد بصری ہیں اور یہ یمن میں رہتے تھے آپ نے امام زوری رحمتہ اللہ علیہ سے سماعت کی ہے آپ تابعی نہیں ہیں لیکن چار تابعیوں نے آپ سے روایت کی ہے اور وہ عمر بن دینار اس سبئی اور حسام بن اور یاہیا بن ابی کثیر یہ چاروں آپ کے شوق ہیں انہوں نے آپ سے انہوں نے روایت بھی کی ہے اس طرح اکابر کا کی اصاگر سے روایت میں یہ بھی داخل ہیں اور سن ایک سو ترونجا ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ میں راوی جو ہیں وہ عبید اللہ بن عبداللہ بن مسعول مدنی ہیں عام مدینہ منورہ کے فقہائے صبا میں سے ہیں اور وہ ہیں حضرت عبید اللہ حضرت عور قاسم سعید ابو بکر سلمان اور خارجہ امام زہری نے کہا جس عالم کے پاس بیٹھا اس کے پاس وہی علم پایا جو میں جانتا تھا لیکن عبید اللہ کے پاس میں نے عجیب علوم پائے ہیں آپ کے شاگردوں میں سے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیب المسلمین ہے آپ کی بنائی جاتی رہی تھی آپ چورانوے یا پچانوے ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور اس کے آٹھویں راوی جو ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے اور جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں آپ نے پچھلے درس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سنا تھا اور تفصیل کے ساتھ آپ کا ذکر جو ہے وہ بیان کیا جا چکا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث کی تقریر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے خصوصا جب کہ جبریل علیہ السلام رمضان المبارک میں آپ کے پاس آتے تو آپ بہت سخاوت کیا کرتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلاۃ علی نبین علیہ السلاط والسلام رمضان کی ہر شب میں آپ سے قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے جیسا کہ آپ لوگ آج بھی اسی سنت کو اکثر مساجد میں بلکہ سب مساجد میں رمضان المبارک میں حفاظ کرام کو دور کرتے ہوئے آپ لوگ دیکھ فاد کرام بیٹھ کر یعنی دو حافظ بیٹھ کر ایک دوسرے کو قرآن کریم سناتے ہیں اور اس کو دور کہتے ہیں یعنی ایک رکو ایک حافظ پڑتا ہے دوسرا رکو وہی دوسرا حافظ پھر وہی رکو پڑتا ہے اس طرح بار بار تکرار کو دور کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عموم نفا میں کھلی ہوا کی طرح زیادہ سخی تھے سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کریمہ اور آپ کا مزاج اور تمام مزاجوں سے بہتر ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے افعال بھی تمام, تمام افعال سے اچھے ہوں آپ کا خلق بھی سب سے اخلاق سے اعلیٰ اور ارفا ہو لہذا آپ کا سب لوگوں سے زیادہ صحیح ہونا ایک لازمی بات ہے لازمی امر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقیات صالحات عطا فرمائے ہیں اس لیے آپ دنیا کے فانی اشیاء سے مستغنی تھے اور رمضان المبارک میں بہت زیادہ سخاوت اس لیے کرتے کہ رمضان خیرات کا موسم ہے اللہ تعالیٰ رمضان میں اپنی بندوں پر بہت مہربانیاں فرماتا ہے جو رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں نہیں کرتا اس لیے اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ بھی رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے اور اس حدیث میں لفظ ہے لفظ جو ہے خیر لوگوں کی حاجت کے اعتبار سے سخاوت کے انوا میں شامل ہے اور ہر ایک کی حاجت کے اعتبار سے ان پر سخاوت کیا کرتے تھے ہر انسان کی بیماری زائل کرتے اور پیاسے کی پیاس بجھاتے اور حدیث شریف میں چار جملے مرتب ہیں پہلا جملہ یہ ہے کانج و دن اور اس سے یہ اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلق تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور دوسرا جملہ ہے وہ کان اج و دم رمضان ہی اس میں اشارہ ہے رمضان المبارک کے سوا دوسرے اوقات کی نسبت آپ رمضان میں زیادہ سخاوت کرتے تھے تیسرا جملہ یہ ہے فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہی اس میں یہ اشارہ ہے کہ عمومی نفا اس میں تیزی سے تیز کرنے میں کھلی ہوا کی طرح تھی آپ کی اس طرح کی سخاوت تھی اور آپ کا لوگوں تک پہنچنے کی تیزی کو کھلی ہاں ہوا سے تشویح دی ہے جو کسی روک کے بغیر ہر طرف تیزی سے پھیل جاتی ہے سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سخاوت جو ہے مردہ دلوں کو زندہ کرتی تھی جبکہ کھلی ہوا مردہ زمین کو زندہ کرتی ہے اس لیے یہاں مثال دی گئی ہے کہ کھلی ہوا کے ساتھ کیونکہ کھلی ہوا سے زمین کو نبا ملتا ہے اس سے وہ زندہ ہوتی ہے اور اسی طرح مردہ دلوں کو میرے نبی علیہ السلام آپ کی سخاوت سے مردہ دل زندہ ہوتے تھے چوتھا جملہ یہ ہے وہ کان القا بیکل دوسرے جملے کی مناسبت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے ایام میں آپ کی سخاوت سے رمضان المبارک میں سخاوت کی وضیلت دو اعتبار سے ہے ایک یہ ہے کہ آپ کا رمضان میں سخاوت کرنا دوسرا جبریل امین علیہ السلام سے ملاقات اور قرآن کا دور کرنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی حضرت میری آواز آ رہی ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سخاوت کے اقسام میں ایک دوسرے دوسرے پر فضیلت بیان کرنا ہے اس لیے انہوں نے وہ سبب ذکر کیا ہے جو سخاوت کا موجب ہے اور رمضان میں اور جبریلا علیہ السلام کی ملاقات کے وقت صحافت کرنا کیونکہ رمضان المبارک برکت والا مہینہ ہے اور اس کے روزے اور اس میں لہلت القدر ہے یہ دونوں اعلی عبادتیں ہیں اس لیے لازمی طور پر اس میں صدقات کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ ہوگا اس لیے امام زوری رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ہے کہ رمضان رمضان المبارک میں ایک بار تسبیح کا ثواب غیر رمضان میں ستر بار تسبیح کرنے سے زیادہ ہے ایک حدیث میں یہ ہے کہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالی ایک لاکھ گناگاروں کو دوزہ کی آگ سے آزاد کرتا ہے اور جبریل امین علیہ السلام کی ملاقات کا مقامات اور اضافہ ہوتا ہے امام نبی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس حدیث میں بہت سے فوائد ہیں وہ یہ ہے کہ سخاوت جو ہے ہر وقت کرنی چاہیے اور رمضان المبارک میں زیادہ سخاوت کرنی چاہیے یہی سنت طریقہ ہے اور نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے کیونکہ جبریل امین حضور علیہ سلاۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھ دے دے اور ان کی زیارت کرنا چاہیے کیونکہ یہ جیسا کہ یہ سنت سے ثابت ہے اور رمضان المبارک میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے اور قرآن کریم اور دیگر کتب دینیہ کا تکرار اور دور کرنا چاہیے اور قرآن کریم کی تلاوت جو ہے اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار جو ہے یہ ان سے سب سے قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ افضل ہے تو اب دیکھیے اس حدیث میں حضور علیہ السلاۃ والسلام کے آپ کی سخاوت کا ذکر ہے تو کیوں نہ ہو کیونکہ میرے آکا علیہ السلام تو بہت سخی تھے اور سخیوں کے سخی تھے اور جن کے بارے میں میرے امام امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا اشا احمد رضا فاض بھی رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی کتاب ہدایت کی بخش کا ابتداء اس بات سے کی ہے اس ن سے کی ہے واہ کیا جود و کرم ہے شاہے بتہ تیرا واہ کیا کرم ہے شاہ بتا تیرا اور نہیں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا امام اہل سنت مجد ملت مولانا اشا احمد رضاق فاض الوی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس شیر میں جناب والا سارے مسائل بیان کر دیے سارے مسئلے حل کر دیے اور حضور علیہ اللہۃ والسلام کی اس وصب مبارک کا ذکر کیا کہ آپ کے جود و سخا کا کیا عالم تھا وہ یہ تھا کہ بن مانگے بیکاریوں کو خود بخود مل رہا ہے اور انہیں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی حبیب کب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جود و عطا کا کیا کہنا آپ اپنے سائل کو اتنا فرماتا فرماتے ہیں خود اسے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اسے کیا اور کتنا ملا ہے اور اسے محسوس تک بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیسے ملا اور کس طرح ملا ان عطاوں کی طرف جو ہے میرے میرے امام کا اشارہ ہے اور صحابہ کرام کو غیر محسوس اور غیر مبثر وغیرہ مشاہدات نصیب ہوئے ہیں وہ عطیات بھی ایک خاص نعمتوں میں سے نہیں اس طرح ہر, ہر طرح کی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عطا ہوتی تھی اور اسی طرح نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اب دیکھیے گا علماء کرام جو ہیں وہ ए, جو کرم میں کیا فرق بیان کرتے ہیں کیونکہ جو کرم کا ذکر جو ہے اس حدیث میں آیا ہے اور وہ الفاظ جو ہیں میرے امام امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی ذکر فرمایا ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے اج من منہ مرسلتے اور امام اہل سنت آپ نے بھی اس لفظ کا استعمال فرمایا ہے لیکن جو کرم کا سن لیجئے گا علماء کرام فرماتے ہیں الجود ما ماں کا نہ بغیر سوالم بے سوال جود وہ ہے جو بغیر مانگے آتا ہو اور کرم وہ ہے جو مانگنے پر ملے حضور علیہ سلاۃ و سلام ہر دونوں صفتوں میں جناب کمال درجے پر تھے جیسا کہ اللہ شاء اللہ اس پر تبصرہ کرنے والا ہوں اور حدیث جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کانا اج ودن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ جود و والے تھے آپ کی بخشش تیز آندھی سے بھی زیادہ رواں دواں تھی آپ نے کبھی کسی سائل کو نہیں فرمایا نہیں, نہیں جب بھی آپ سے کوئی سوال ہوا تو آپ نے آپ نے رد نہیں فرمایا لفظ لا نہیں فرمائی تو جناب جود حقیقی یہ ہے کہ بغیر غرض اور وا کے ہو یہ شفٹ جو ہے اللہ رب العزت کی ہے جس نے بغیر کسی غرض کے واز کے تمام ظاہری اور باطنی اور تمام حصی اور عقلی کمالات جو ہے وہ فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد اجواد الجو دین اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کیونکہ اللہ تعالی کے مظہر آتم ہیں اس لیے آپ نے کبھی کسی چیز کا سوال کیا گیا تو اس کے مقابلے میں آپ نے لفظ لا نہیں فرمایا یعنی آپ کسی کے سوال کو رد نہیں فرماتے تھے اگر موجود ہوتا تو عطا فرماتے اگر پاس نہ ہو بھی ہوتا تو قرضہ لے کر جناب اس کو دے دیتے یا دینے کا وعدہ فرما لیتے یہ میرے نبی علیہ السلام کی شان ہے حضور سلاسلام کی شان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیجئے گا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس انس انس مآ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا اور زیادہ سے زیادہ مال تھا اور جو آپ کے پاس لایا گیا آپ نے فرمایا اس کو مسجد میں ڈال دو اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اس مال کے پاس بیٹھ گئے تو تقسیم فرمانے لگے آپ کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں آپ کے پاس آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس مال میں سے دیجئے کیونکہ جنگ بدر کے دن میں نے فتیا دے کر اپنے آپ کو اور عقیل بن نبی طالب کو آزاد کرایا تھا تو آپ نے فرمایا لے لو حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کپڑے میں ڈال لیا پھر اٹھا نہ سکے تو عرض کیے رسول اللہ آپ کسی سے فرما دیجئے کہ اٹھا کر مجھ پر رکھ دیا دے, دے آپ نے فرمایا میں کسی سے اٹھانے کو نہیں کہتا حضرت عباس رضی اللہ تعالی انو بولے آپ خود اٹھا کر مجھ پر رکھ دیجئے تو اس میں سے کچھ گرا پھر اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور روانہ ہو گئے اور دوسری بات یہ ہے حضور علیہ سلاد وسلام کی بارگاہ میں مانگنے والا کبھی بے مراد نہیں لوٹا ایک سے ابھی نہیں ایک کی بات نہیں ہے ہزاروں صحابہ اس بات پر شاہد ہیں ہزاروں واقعات اس بات پر شاہد ہیں کیونکہ میرے نبی علیہ السلام کی شان یہ ہے حضور علیہ سلاۃ وسلام اقار حضرت ابن نے باس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس بات کی ترجمانی فرماتے ہیں اور دیگر صحابہ اس طرح بیان کرتے ہیں حضرت سعید بن سیب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں صفوان بن امیہ نے کہا یا رسول اللہ ہون کے دن مجھے مال عطا فرمانے لگے حالانکہ آپ میری نظر میں مبغل ترین خلق, خلق تھے اور پس جب آپ مجھے اتا آپ نے فرمایا تو آپ مجھے سب سے محبوب ترین ہوگے محبوب ترین ہوگے حضور علیہ سلاۃ کا غلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ہو جن کے بارے میں غزوہ تابو کے میں یہ بات موجود ہے حضور علی سلاط وسلام غزہ تابو کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جگہ قابل میں جب پڑاؤ کیا تو حضور علی علیہ سلاط وسلام دور سے کسی آ, کسی شخص کو دیکھ کر فرمانے لگے معلوم ہوتا ہے یہ میرا ابو ذر ہے اور جب حضور علیہ سلاۃ وسلام کی نگاہ بسارت نے آپ, آپ کی نگاہ نے دیکھا تو فرمایا یہ میرا ابو ذر ہے اذا یمش واہ دہو ایزا ماتا اذا دہو ایزاسو واہدہ جب یہ چلتا ہے تو تنہا چلتا ہے اور جب یہ اس دنیا سے جائے گا تو تنہا جائے گا جب قیامت والے دن اٹھے گا تو تنہا اٹھے گا وہ ابو زرگ پاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے ایک روز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب آپ نے کوہ عہد کو دیکھا عہد پہاڑ کو دیکھا تو فرمایا اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں پسند نہیں کروں گا اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس جو ہے تین راتوں سے زیادہ رہ جائے بجز اس دینار کے جسے میں ادائے کرد کرد کے لیے رکھ دوں تو یہ حدیث جو ہے بخاری شریف میں موجود ہے حضور علی سلاط و اتنے سخی تھے اگر پہاڑ پر سونا بھی ملے حضور علی سلاسلام پر ہیں میں اسے تین دن سے زیادہ رکھنا پسند نہیں کرتا اور سن لیجئے گا صحابہ کے رام رضوان اللہ تعالیٰ علی اجمعین کا عقیدہ اور حضرت صاحب فادر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک عورت میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک چادر لے کر آئی تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنی بنی ہے اور میں آپ کے پہننے کے لیے لائی ہوں تو آپ کو ضرورت تھی اس لیے آپ نے وہ چادر لے لی اور پھر آپ ہماری طرف نکلے اور اس چادر کو بطور تحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے اور باندھے ہوئے تھے صحابہ کرام میں سے ایک نے دیکھ کرارج کیا اچھی چادر ہے اے آقا اگر یہ چادر مجھے عطا فرما دیں تو کتنا اچھا ہوگا اور حضور علیہ سلاد و میرے آقا علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی اور اس چادر کے سوال کرنے والے کا سوال کیا سنا تو فرمایا اچھا میں تجھے دے دیتا ہوں حضور علیہ سلاد تشریف لے گئے اور بعد میں تشریف لائے تو وہ چادر جو ہے چادر کو سوال کرنے والے کو دے دیا اور اس کا سوال نہیں رد فرمایا تو صحابی نے کہا جب صحابہ نے دیکھا کہ اس کو چادر مل گئی ہے تو کہنے لگے ارے سائل سوال کرنے والے تجھے معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ ضرورت تھی تو وہ سائل جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے صرف اس واسطے سوال کیا ہے کہ جس دن میں مر جاؤں تو یہ چادر میرا کفن بنے تو حضرت صحیح رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں وہ چادر واقع ہی اس کا کفن بنا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مست شدہ چادر اج اگر میرے کفن میں مل جائے تو میرے لیے خوشبختی ہوگی حالانکہ صحابی خود وہ ہیں صحابہ کے بارے میں یہ ہے کہ میں نے صحیح موت کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ جس قبرستان سے صحابی اٹھے گا وہ اہل قبرستان کی سفارش کرے گا اللہ اس کی سفارش کو قبول پرماتے ہوئے اہل قبرستان کی محبت برما دیں گے صحابی کا خود مرتبہ یہ ہے لیکن تمنا یہ ہے کہ اس دنیا میں جب جاؤں تو حضور علیہ سلاۃسلام کا استعمال شدہ کپڑا مل جائے اور ایسے برکت حاصل کرنا کپڑوں سے برکت حاصل کرنا بزرگوں کے کپڑوں سے برکت حاصل کرنا یہ سنت صحابہ ہے نہ کہ ہمارے لیے ہمارے زمانے کی بدت ہے بلکہ یہ سنت صحابہ ہے اور حضور علیہ سلاد والسلام آپ نے اپنی ضرورت کو مد نظر نہیں رکھا بلکہ دوسرے دوسرے کی ضرورت پر قربان کر دیا اور حضور علیہ سلاۃ وسلام کا حال تو یہ تھا حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالی ان بیان برماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مہمان ایک دن ایک کافر جو ہے بنا اور آپ کے حکم سے اس کے لیے ایک بکری کا دودھ نکالا گیا حضور علیہ سلاد و کے مہمان نے اس کافر نے وہ بکری کا دودھ پی لیا جب پھر دوسری بکری کا دودھ دہا گیا تو وہ بھی پی گیا تیسری کا دودھ لایا گیا تو وہ بھی پی گیا چوتھی کا لایا گیا تو وہ سات بکریوں کا دودھ اس کے سامنے پیش کیا گیا وہ سات کی سات بکریوں کا دودھ اس نے پی لیا تو حضور علیہ و سلام آپ کا وہ مہمان خوبوں کو ایمان لے آیا اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کے لیے ایک بکری کا دودھ نکالا جائے تو اس نے اس کا دودھ پی لیا پھر دوسری بک دودھ کا دودھ نکالا گیا اور مگر اس کا وہ دودھ نہ پی سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آتری میں پیتا ہے اور کانپڑ سات آنتریوں میں پیتا ہے یہ حدیث جو ہے یہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے اور بخاری شریف کی ان شاء اللہ تمام حدیث اپنی اپنے وقت پر اپنی اپنی باری پر آئیں گی لیکن سن لیجیے گا حضور علی سلاد و سلام آپ کی جو و سخا کا کیا علم تھا آپ کی سخاوت کا کیا علم تھا اور آپ کی جود و سخا کا کیا کہنا اس کا پوچھنا ہے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہوں سے پوچھ لیجئے گا جو حضور علی سلات و سلام کے خادم خاص تھے موضنے خاص تھے اور حضور علی سلام کے خزان چیزیں ایک روز حضرت عبداللہ حزانی نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ رہتا تھا اور بے سے لے کر وفا شریف تو شریف تک یہ کام میرے ذمہ تھا جب بھی کوئی ننگا بھوکا مسلمان آپ کے پاس آتا تو آپ مجھے حکم فرماتے میں کسی سے قرض لے لیتا اور چادر خرید کر اسے اڑا دیتا کھانا کھلاتا ایک دن ایک مشرق جو ہے مجھے کہنے لگا ایک کاپر مجھے کہنے لگا اے بلال میرے ہاں تو گنجائش رہتی ہے اور میرے سوا تو کسی سے قرض نہ لیا کر میں نے ایسا ہی کیا ایک روز میں نے وضو کر کے اذان دینے کے لیے اذان دینے لگا تو کیا دیکھتا ہوں وہی مشرق وہ کافر جو مجھے پہلے حضور علیہ سلا تو کے لیے سامان خریدنے کے لیے قرضہ دیا کرتا تھا لوگوں کو لے کر جناب آ گیا آ کے کہنے لگا او حبشی میں نے کہا لبیک پھر اس نے بڑی ترش روپ میں اور بڑے جناب میرے ساتھ ڈیگے پن سے اور بڑے عجیب انداز سے گفتگو کی اور اس نے گفتگو کر کے کیا نے لگا تجھے معلوم ہے کہ تیرا جو وعدہ تھا اب کتنے دن باقی رہ گئے ہیں اور اپنا وعدہ یاد ہے اب دیکھ لے یہ چار دن باقی ہیں اگر نے چار دن میں اس مدت میں نے میرا قرضہ ادا نہ کیا تو میں تجھے غلام بنا کر پھر سے بکریوں کے پیچھے لگا دوں گا یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جناب والا آپ کو بڑی فکر لگی آپ حضور علیہ السلام سلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خدا کا امی وا یا رسول اللہ وہ مشرق جس سے میں قرض لیا کرتا تھا اس نے مجھ سے ایسے ایسے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادائے قرض کے لیے تو آپ کچھ بھی موجود نہیں ہے اور نہ میرے پاس ہے اور مجھے آپ اجازت فرما دیجئے گا میں بھاگ کر مسلمانوں کے کسی قبیلے میں چلا جاؤں تو حضور علیہ سلاد و اس وقت تک میں وہی رہوں گا جب تک ادائے قرض کا کوئی سامان نہ ہو جائے تو حضور علیہ سلاد و سلام آپ نے آپ میں تو واپس آ گیا اور آپ نے جب گھر آیا اپنا سامان لیا اور سامان لینے کے بعد صبح کا انتظار کرنے لگا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص دوڑا دوڑا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا اے بلال اے بلال تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد پر رہے ہیں میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں چار لدے ہوئے اونٹ بٹھائے ہوئے ہیں میں اجازت لے کر حاضر خدمت ہوا اب یا میرے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا اے بلال اللہ نے تیرے قرض کی ادائیگی کے لیے سامان کر دیا ہے تم نے جو چار اونٹ کے ہیں تو میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ یہ اونٹ ہیں فرمایا ہاک میں نے بیچے ہیں اور یہ غلہ کپڑا وغیرہ ان پر سب کچھ تیری تحیل میں ہے اس کو بیٹھ کر قرض کو ادا کر لو میں نے حضور علیہ سلا سلام آپ کے حکم کی تکمیل کی اور جناب کچھ بچا رہا حضور علیہ سلا سلام شام کو پوچھنے لگے یہ بلال کچھ بچا رہا ہے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہاں کچھ بچا رہا ہے یعنی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا خدا نے آپ کو سبدوش کر دیا ہے یہ سن کر آپ نے جناب عرض کی یا رسول اللہ کچھ سامان باقی ہے حضور علیہ السلطلام نے فرمایا جب تک وہ ختم نہیں ہوتا میں گھر نہیں جاؤں گا حضور علیہ سلاد و ساری رات مسجد میں رہے اور دوسرے رات پھر سوال کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی انھو آپ نے جواب دیا اے آقا اللہ نے آپ کو سبق دوش کر دیا ہے یہ سن کر حضور علیہ سلاۃ والسلام نے تکبیر کہی اور نعرہ تکبیر بلند کیا اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو یہ مال میرے پاس ہو اور میں اپنے اپنے گھر چلا جاؤں اور اس حال میں ممکن ہے مجھے موت آ جائے تو اس کا حساب دینا ہوگا لیکن گرامی قدر یہ یاد رکھیے گا حضور علیہ سلاۃ السلام السلام کی جود و شخا کا یہ عالم تھا حضور علیہ سلاۃ وسلام کے بارگاہ میں آنے والا تو کبھی خالی نہیں گیا حضور علیہ السلاۃ وسلام کو اللہ رب العزت کا حکم یہ تھا فلاطنہ فلا تنہر اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو جھڑکی مت دو اور جس کے پاس ہوئی کچھ نہ اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ سائل کو کیا دے گا جھڑکی نہیں دے گا اور کیا دے گا تو عزیزا گرامی آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے گا تاریخ کی گردانی کر لیجئے گا یہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جس میں سخیوں سے سخیوں کے سخی جو ہیں ان کی اولاد بھی پڑی نظر آئے گی حتیٰ کہ حاتم تائی کے اولاد جو ہے میرے نبی علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھی ہوئی نظر آئے گی اور یہی نہیں ہے حضور علیہ سلاد و جس کو جو چاہتے عطا فرما دیتے اور یہ نہیں کہ یہ چیز دیتے اور یہ نہ دیتے جو بھی عطا فرما دیتے وہ ویسے ہی جناب اضر شریعت میں اس کی اجازت نہ بھی ہوتی پھر بھی اجازت ہوتی اور سن لیجئے گا حدیث پاک میں آتا ہے حد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام محمد بن مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے حضرت براہ ابن آزم رضی اللہ تعالیٰ کو انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا تو لوگ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ سونے کی انگوٹھی کیوں پہنتے ہیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سے ممانت ادرمائی ہے حضرت براہ ابن اعظم رضی اللہ و تعالیٰ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا حاضر خدمت تھا اور حضور علی اللہ علیہ اللہۃسلام آپ کے سامنے اموال غنیمت غلام معلومات حاضر تھے حضور تقسیم فرما رہے تھے سب بانٹ چکے اور حدیث کے یہ جی الفاظ موجود ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ اب سب کے سب بانٹ دیا و پکس ماہتا باقیہ حاضل ختم ہو اور سب کا سب جو ہے وہ بانٹ دیا یہ انگوٹھی باقی رہی حضور علیہ سلاۃ وسلام نے نظر مبارک کو اٹھا کر دیکھا اور پھر نگاہیں نیچے کر لی تو حضور علیہ سلاد و نے پھر نگاہ اٹھا کر ملحدہ فرمایا پھر اپنی نگاہ نیچے کر لی پھر نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے بلایا ہاں جی فکال اے براہ فاجی تو حتا کا دئی ہے فاخل خاتمہ فکا بالا حضرت حضرت براہ ابن آزم رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ سلاط وسلام نے مجھے بلایا اور میں حاضر ہو گیا حضور علیہ سلاط وسلام کے سامنے بیٹھ گیا حضور علیہ سلات وسلام نے انگوٹھی لے کر میری کلائی تھامی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا فرمایا لے پہن لے جو کچھ تجھے اللہ اور رسول پہناتے ہیں حضرت ابراہ ابن اعظم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لوگوں کیوں کر مجھے کہتے ہو کہ میں تمہیں اس چیز کو وہ چیز اتار ڈالوں جسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لے پہن لے جو تجھے اللہ اور اس کا رسول پہناتا ہے یہ مسند امام احمد بن حمبل میں یہ موجود ہے حضور علیہ اس حدیث میں یہ بات موجود ہے حضور علیہ اللہت والسلام کے پاس مال آیا اور میرے آقا نے سارا تقسیم پوم کر دیا اور حضور علیہ السلاط و آپ نے آپ نے جناب سارے کا سارا جو ہے وہ تقسیم فرما کر جس بات کا ثبوت دے دیا کہ میرے آقا علیہ السلام کبھی منگتوں کو خالی نہیں بھیجتے تھے اور میرے سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا اشا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں دہارے پہ چلتے ہیں عطا کے وہ ہیں قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرا تیرا تو گرامی قدر اس میں لفظ ذرہ کا جو معنی ہے اور اسی کو امام جناب والا بشیر رحمت اللہ علیہ نے اپنا اپنے, اپنے جناب والا قصیدہ شریف میں بھی بیان کیا ہے تو ذرہ کا معنی آپ اس سے سمجھ لیجیے گا ذرہ کسے کہتے ہیں آپ لوگ دیکھیں کبھی آپ کے گھر میں کوئی سراخ ہو اس سراخ سے سراخ سے سورج کی روشنی داخل ہو اور سورج کی روشنی کو آپ دیکھیں گے تو اس میں چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہیں ذرات جو ہیں وہ نظر آئیں گے اور وہ ذرات جو ہیں ان کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اور حضور علیہ السلاۃ وسلام آپ کے آپ کے جناب آپ کی جود و سخا کا تو عالم ہی کیا تھا اور حضور علیہ سلاۃ وسلام کے دربار میں تو بڑے بڑے سخی جو ہیں وہ مانگت تھے اور بڑے بڑے جناب والا بڑے بڑے اگنیا جو ہیں وہ بھی یہاں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے گا حضور علیہ السلاۃ وسلام کے روزہ تہر پر حج کا موسم ہے سلطان محمود غزنوی وی رحمت اللہ علیہ اس حال میں ہیں اس, اس شکل میں ہیں آپ کے کاندھے پر مشکیزہ ہے اور لوگوں کو جنابے والا پانی پلا رہے ہیں اور غزنی کے بادشاہ اس کے کاندھے پر مشکیزہ اور مدینہ منورہ کے زائرین جو ہیں ان کو پانی پلا رہے ہیں اور ایک شخص نے پہچان لیا اور پہچان کر سوال کر دیا اے غزنی کے بادشاہ کہاں تیرا تاج و تحت کہاں تیری پہ جو سپاہ تیرا مال و زر کہاں تج مدینے کی گلی میں لوگوں کو پانی پلا رہا ہے تو کہنے لگا ارے میرے تاج و تخت کو نہ دیکھ میرے سپاہ کو نہ دیکھ اور میرے زر زمین کو نہ دیکھ یہ دیکھ کہ کس کا عطا کیا ہوا ہے اس عطا کی بارگاہ میں حاضر ہوں جس نے یہ سب کچھ مجھے عطا کیا ہے تو گرامی قدر وہاں تو بڑے بڑے, بڑے بادشاہ جو ہیں وہ گداگر ہیں حضور علیہ سلاط و السلام آپ کی ذات جو ہے صحیحوں کی صحیح ہے حضور علیہ سلاۃ وسلام کی بارگاہ میں اگر کوئی بیمار آیا ہے اللہ نے اسے شفا دے دی ہے اور بیمار بھی کبھی اسی طرح لوٹ کر نہیں گیا اپنی بیماری کو لے کر نہیں بلکہ شفا لے کر گیا ہے اگر کوئی آندھا آ گیا ہے بارگاہ رسالت میں التماس کی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے آنکھیں چاہیے حضور علیہ سلاۃ وسلام نے نا فرمائی فرمایا آپ نے دعا سکھائی ہے جا جا کے مسجد میں دو رقط نماز ادا کر اور یہ میرے وسیلے سے دعا کر اور اس دعا کے بعد جو ہے حضور علیہ سلاۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگنے والے کو بینائی مل گئی ہے اگر کتادا آنکھ لے کر آئے ہیں تو کتادا کی آنکھ درست ہو گئی ہے اگر کوئی زخمی آ گیا ہے حضور علیہ سلاۃ والسلام نے آبد دہن شریف لگا کے اس کے زخموں کو جنابے والا بر دیا ہے اگر کوئی پیاسا آ ہے تو حضور علیہ سلاد وسلام نے اس کی پیاس بجھا دی ہے اگر اس کی شان پوچھنی ہے تو ابو وہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لو ابو وہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ اتنا بھوک بھوک نے مجھے ستایا ہوا تھا میں راستے میں پڑا ہوا تھا ابو بکر آئے میں نے التماس کی اپنے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی وہ نہ سمجھ سکے فاروق اعظم آئے میں نے مسئلہ پوچھ کر سمجھانے کی کوشش, کوشش کی وہ بھی نہ سمجھ سکے بعد میں حضور علیہ سلاد و تشریف لے آقا علیہ السلام نے جب مجھے دیکھا تو مسکرا دیے اور فرمانے لگے ابو حرارا میرے پیچھے پیچھے آ جا حضور علیہ سلاۃ وسلام کے پیچھے جو ہے حضرت ابو حرارا مسجد شریف میں تشریف لے گئے اور کیا دیکھتے ہیں اتنے میں ایک پیالہ دودھ کا گیا اور حضور علیہ سلاۃ والسلام نے حضرت ابو حرارا رضی اللہ تعالی اللہ اب دل میں خیال یہ ہے کہ یہ مجھے مل گیا ہے حضور علیہ السلط نے جناب والا سوال یہ کہ آپ نے فرمایا تمام اصحاب صفا کو بلایا جائے اور اصحاب صفحہ جب آگے تو میرے آکا علیہ السلام نے حکم فرمایا ان سب کو پلا دیا جائے اور سب کے سب نے وہ پیالہ پیا آخر میں ابو حرارا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سیراب کر دیا میرے نبی تو وہ نبی ہیں جن کی بارگاہ میں کوئی بوکھا آئے تو کبھی خالی نہیں گیا کوئی پیاسا آ ہے تو وہ بھی خالی نہیں گیا حضور علی سلاسلام کی بارگاہ میں حضور علی سلاسلام کی بارگاہ سے کبھی کوئی بے مراد نہیں لوٹا اور چند دن پہلے حدیث کی کتابوں میں کتاب میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا حضور علیہ سلاۃ والسلام ایک مقام پر تشریف گرماتے میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت تھی پانی نہیں تھا اور صحابہ کرام نے التماس کر دیا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے حضور علی سلاسلام نے فرمایا ہو پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی پانی لے کر جا رہا ہے حضور علیہ سلاد کے حکم سے اس حبشی کو لایا گیا حضور علیہ سلاد کی جب بارگاہ میں آیا تو جناب والا وہ حبشی جو ہے اس بات پہ راضی نہیں تھا کہ پانی دے لیکن حضور علی سلاد نے وہ پانی لے کر اس کے مشکیزے میں ہاتھ ڈالا تو پھر اس مشکیزے کا یو کہیے گا کہ حوض کو جنا جنابے والا تعلق ہو گیا حوض سے رابطہ ہو گیا اور اس میں حضور علیہ السلاۃ و کے ہاتھ مبارک سے انگلیاں مبارک سے پانی کے چشمے نکل جاری ہو گئے اور تمام صحابہ کرام نے پانی پیا صحابہ کرام نے جب پانی پیا اپنے اپنے برتن بھی بھر لیے اب اسی حبشی کا مشکیزہ جو ہے واپس بند کر دیا گیا اور حبشی نے جب دیکھا کہ سارے صحابہ کو سہراب کر دیا ہے کوئی باقی نہیں بیٹا سب کی پیاس بج گئی ہے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اے آقا سب کی پیاس بجانے والے سب کو پانی پیلانے والے سب کو سہراب کرنے والے اے کملی والے میں ویسے ہی چلا جاؤں ویسے کا ویسے ہی چلا جاؤں سب بام مراد ہوں میں بے مراد ہی لوٹ جاؤں میرے اکا علیہ السلام کا رحمت کرم جوش میں آیا میرے اکا علیہ السلام نے اس کے سر پر اس کے چہرے پر ہاتھ مبارک پھیرا تو پھر کیا تھا پہلے تو وہ حبشی تھا پھر پہلے تو کالا تھا پہلے اس کے جنابے والا نقش اور تھے جب میرے آقا علیہ السلام کا ہاتھ مبارک مس ہو گیا پھر کیا وہ حبشینا رہا اور وہ اس کا چہرہ نور نور ہو گیا حضور علیہ سلاۃ والسلام کے ہاتھ گرنے سے وہ گوڑا چٹا ہو گیا اور دولتیں اور باہر سے بھی سفید ہو گیا اور کلمہ شہادت اشاد اللہ الہ الا عنہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اندر سے بھی نور العلی نور ہو گیا باہر سے بھی نور اور اندر سے بھی نور ہے اب وہ مشکیزہ لے کر اپنے مالک کے پاس پہنچا اور مالک نے جب دیکھا کہ مشکیزہ تو میرا ہے سواری تو میری ہے لیکن یہ غلام تو میرا نہیں یہ تو کوئی چٹا گورا آدمی ہے میرا غلام تو کالا تھا حضور علی سلاد و کے صدقے سے اس نے کہا میرا غلام کہاں ہے کہنے لگا کہاں میں تیرا ہی غلام ہوں ایک نور والے سے ملاقات ہو گئی ہے ایک نور والے سے مل کر آیا ہوں اور جس کے صدقے سے مجھے بھی نور مل گیا ہے میرا بھی چہرہ منور ہو گیا ہے میری بھی میرے اندر بھی نورانیت پیدا ہو گئی ہے میرے اندر سے بھی ظلمت ختم ہو گئی ہے میرے باہر سے بھی ظلمت ختم ہو گئی ہے میں نور و نالا نور ہو گیا ہوں تو گرامی قدر حضور علیہ سلاد و میرے نبی تو ایسے ایسے جناب والا سخی تھے جن کی سخاوت کا کیا کہنا اور جن کی جناب والا جن کی بات کا کیا کہنا حضور علیہ سلاد و جو ہیں آپ تو عطا کرنے والے ہیں آپ تو دینے والے ہیں آپ تو ہر تقسیم کرنے والے ہیں اسی لیے اسی لیے جناب والا حضور علیہ سلاط آپ کو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اور حضور علیہ سلات و کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ حضور اجود الخلق ہیں جیسا کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہے اور یہاں انناس کی قید ہے اور حدیث میں یہ لفظ اس طرح ہیں کہ میرے نا اکا علیہ السلام جو ہیں اجود الناس ہیں وہ کانا اج ودو مائک رمضان اجود الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اس لیے قید اس لیے ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور ظاہر ہے جب بہ نسبت اشبر اشرف المخلوقات کے حضور اجود ہیں اور بہ لحاظ غیر اشرف کے بدرج اولا اجود اقرار پائیں گے تو اس سے واضح ہوا حضور علیہ سلاط و نہ صرف اجود الناس ہیں بلکہ اجود الخلق ہیں حضور علیہ سلاط وسلام تمام مخلوق کے لیے جناب عطا کرنے والے ہیں اور وہ بھی ایسا کہ دنیا اور آخرت آپ کے اخوان جود کا ایک ٹکڑا ہے اسی لیے امام بشیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے قصیدہ بردہ شریف میں یوں برمایا ہے فا انہ فا انہ من دنیا ون علوم کا علم و الکلامی اور حضور دنیا اور آخرت آپ کے اخوان جود کا ایک ٹکڑا ہے اور اللہ قلم کا علم تو آپ کے علوم کا ایک حصہ ہے اور حضور علیہ سلاۃ وسلام آپ کے بارے میں یہ یہ خیال کرنا کہ میرے نبی کچھ نہیں دے, دے سکتے اور میرے نبی تو کسی چیز کے مالوں کو مختار نہیں ہے ایک ذرے کے مالک نہیں ہے اور حضور علیہ سلاط و کے بارے میں ایسا خیال کرنا جو ہے یہ گمراہی پر گمراہی پر مبنی بات ہے میں تو کہتا ہوں کوئی دنیا میں ایسا بندہ لا دو حضور علیہ سلات و السلام نے برمایا ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے حضور علیہ سلاد والسلام نے نہ برمائی ہو کسی منگتے کو بے مراد لٹایا ہو اگر یہی بات ہے اور یہ بات جو ہے کہنے والا واقعی جو ہے واقعی جو ہے یہ لوگ بے مراد لوٹے ہیں Yeah. کیوں؟ ان کے ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ دینے والا ہے اللہ دینے والا ہے حضور علیہ سلاط و تقسیم فرمانے والے ہیں اور حضور علیہ سلاط و دیتے ہیں کسے دیتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو اللہ جسے چاہے اسے عطا فرماتے ہیں جس کی, جس کی مثال اس طرح سمجھ لیجئے گا کہ جیسے کسی ملک کا بادشاہ ہو اس کا ایک خزان کی ہو اور بادشاہ کسی کے لیے رکا لکھ دے اور کہے اسے پانچ ہزار روپیہ دے دو اور جب خزانچی کو ملے گا خزانچی فوراً جناب حساب کر کے پانچ ہزار روپیہ دے دے گا اگر بادشاہ کہے اسے دس ہزار روپیہ دے دو تو دس ہزار روپیہ دے دے گا اگر کہے پچاس ہزار روپیہ دے دو پچاس ہزار دے, دے دے گا اگر کہے آدھی سلطنت دے دو تو آدھی سلطنت دے دے, دے گا اگر کوئی بغیر شہنشاہ کے رکے کے سیدھا جا کے مانگے کہ پھر, پھر وہاں جواب کیا ہوگا اگر مجھ سے لینا ہے یا رب العالمین کی بارگاہ سے رکا لیا منظوری لیا کیوں اللہ دینے والا ہے میں تو عطا قاسملہ میں تو قاسم تقسیم کرنے والا ہوں اللہ عطا کرنے والا ہے اللہ حضور علیہ السلام تو سلام کو عطا کرتا ہے اور حضور علیہ سلاۃ وسلام جو ہیں وہ تقسیم کرنے والے ہیں اور تقسیم کرنے میں ایسے ہیں اج ود بل خیر منرت حضور علیہ سلاۃ و تیز ہوا سے زیادہ سخی ہیں جتنی ہوا تیز چلتی ہیں اور اس سے زیادہ سخی ہیں اس حدیث سے بہت سے مسائل نکلتے ہیں ایک یہ ہے کہ سخاوت باہر صورت بہتر ہے اور مومن جو ہے وہ فیاض ہے دوسرا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سخاوت کرنی چاہیے کیونکہ سوار زیادہ ملتا ہے اور سولہ اور اہل خیر کی زیارت کرنا جو ہے باعث برک جیسے جبریل امین علیہ السلام بار بار حضور علیہ اللہ کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے اور چوتھی یہ ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم کی خصوصیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے اور پانچواں یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت تمام و وظائب سے افضل ہے کیونکہ تمام وظاہب کی اصل قرآن کریم ہے چھٹی یہ بات یہ ہے کہ قرآن کریم دور کرنے اور بار بار پڑھنے سے قرآن یاد رہتا ہے حفاظ کے لیے قرآن کریم کا دور کرنا جناب والا جو ہے بہت ضروری ہے اور دور کے بغیر قرآن کریم جو ہے وہ بھول جاتا ہے اور وقان رمضان یہ ابتدائی نزول قرآن کی کبیت کی جانب اشارہ ہے اور اس کے بعد بارے میں ان شاء اللہ لذیذ بفضل ہی تالا ارد کروں گا کہ ابتدا سے لے کر جتنا جتنا قرآن کریم نازل ہوتا رہا ہر سال قرآن کا دور ہوتا رہا اور حضور علیہ سلاد و آپ کے آخری سال جو دور ہوا ہے حضور علیہ اللہ سلام کے وصال شریف والے سال اس سال دو دفعہ دو دو دو دور ہوا ہے اس سے یہ مسائل اس حدیث سے نکلے ہیں اور کل انشاءاللہ اللہ لذیذ بفل ہی تعالیٰ کتاب الوہی کی آخری حدیث وہ جو ہرکل کے دربار میں حضور علیہ سلاۃ وسلام کی ذات و سوات کے بارے میں ابو سفیان سے جو پوچھا گیا اور انہوں نے جو بیان کیا وہ انشاءاللہ کل حدیث کل کی حدیث میں عرض کروں گا اور یہ بھی ساتھ میں عرض کروں گا کہ ابو سفیان کے خلاف رضی اللہ تعالی ان ابو سفیان سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ وہ سیابی ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد کے ہیں اور حضور علیہ اللہۃ والسلام کے سسر ہیں اور حضور علیہ السلام و السلام پر آپ نے دونوں آخیں دین مصطفیٰ پر قربان کر دی ہیں دونوں آنکھیں دین مصطفیٰ پر قربان کر دی ہیں ان شاء اللہ چونکہ کل ان کا ذکر ہوگا تو ان کے بارے میں انشاءاللہ شاء قرآن و سنت کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں ان کے فضائل بھی عرض کروں گا وما علینا الابلاغ المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ